بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا کی توحید اور وہ لوگ جو شرک کرتے تھے ان کے لیے اللہ کے عذاب کے بیان کے بعد کل جو آیات بڑھی تھیں سورہ بقرہ کی یعنی آئی نمبر 166 اور 167 ان کے بعد اب جو بیان شروع ہو رہا ہے وہ کی اس قسم کا ہے جو لوگوں کے افعال سے تعلق رکھتی تھی اور چار چیزیں نہایت اہتمام سے اور بہت غور کر کے سمجھنے کے قابل ہیں اور ان چاروں قسموں کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بالکل الگ الگ بیان کیا ہے اور اتنا فرق ہے ان چاروں میں کہ گویا کفر اور اسلام کا فرق ہے اور دو قسم کا شرک فیلن یہ کیا کرتے تھے مشرقی نے مکہ بھی اور اب تک افعال میں وہ شرک جاری ہے ایک شرک عقیدے سے تعلق رکھتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع اور نقصان کے متعلق اصل مانا جائے اور کسی کے متعلق یہ خیال کر لیا جائے کہ وہ میرے متعلق ہر طرح کی بات سے واقف ہے اور میرے سارے حالات کو جانتا ہے اور دوسری طرح کا شرک جو فیلن کیا جاتا تھا جس کے تحت کام کیے جاتے تھے وہ شرک جانوروں سے متعلق ہے شاہ ابد القادر صاحب محدث پہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس شرک پر بہت زور دیا ہے اور اپنے ترجمے میں حاشیے میں متعدد ایسے نوٹس لکھے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے زمانے میں یہ شرک عام ہو گیا تھا اور کئی ایک اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ اس میں مبتلا ہو گئے تھے تو حضرت نے اس شرک کا رد فرمایا اور بڑی محنت اور ارکریزی سے قرآن پاک کی آیات پر وہ حواشی لکھے شرک کی جو افعال میں ہوتا ہے جسے شرک کے سے ہم تعبیر کر رہے ہیں کل سے اس کی دو قسمیں ہیں ایک قسم تو وہ ہے جو تحریم لے غیر اللہ ہے اور نظر لغیر اللہ ہے یا دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ اس کا آسان نام اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ چیزیں جن کی مشرقین نے حرمت رکھی ہے تحریمات مشرقین یعنی شرک کرنے والوں نے جن چیزوں کی عزت رکھی ہے حرام, کو حرام اس لیے کہتے ہیں کہ انسان اس کے قریب نہ جائے اور حرام کہتے ہیں عزت والی چیز کو کہ انسان عزت والی احترام والی چیزوں کے ساتھ بے تکلف نہیں ہوا کرتا محرم یا یہ ایسے الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں کہ فلاں فلاں کے محرمات میں سے ہے یا فلان غیر محرم ہے یا محرم ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کا تعلق درست نہیں ہے مسجد حرام کو مسجد حرام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عزت اور حرمت والی جگہ ہے وہاں پر ایسے زندگی گزارنا جیسے انسان بازار میں اپنے گھر میں گزارتا ہے یہ چیز جائز نہیں ہے اسی طرح حرام کو بھی حرام اس لیے کہتے ہیں کہ گویا انسان اس سے پرے رہے اس سے دور رہے اس کے قریب نہ جائے تو جو چیزیں حرام ہیں ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ تحریمات مشرقین ہیں وہ چیزیں جو مشرقین نے خود حرام کی ہیں کسی چیز کو وہ حرام قرار دے دیں اور اللہ نے اس چیز کو حرام نہ قرار دیا ہو اسے سے تحریمات غیر اللہ سے بھی فکہ لکھتے ہیں کہ تحریمات غیر اللہ وہ حرام چیزیں وہ حرام کام جنہیں اللہ نے حرام نہیں کیا لیکن اللہ کے علاوہ جو غیر ہیں انہوں نے حرام کر لیا اس کی مثال آپ کو ہندوستان میں ملے گی کئی ایک جانور آپ دیکھتے ہوں گے ہم نے بھی دیکھے ہیں سانڈ ہیں گائے ہیں بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں نہ ان کا دودھ پیتے ہیں نہ ان کو ذوا کر سکتے ہیں نہ ان کا گوشت کھاتے ہیں اور اس کے پسے پشت تقیدہ یہی کار فرما ہوتا ہے کہ یہ فلاں چیز فلاں بت کے نام پہ ہم نے چھوڑ دی اور اگر اس چیز کو ہم نے ہاتھ لگایا تو ہمارا بیڑا غرط ہو جائے گا ہم برباد ہو جائیں گے یہ چیز ہے جسے تحریمات مشرقین کے نام سے یاد کرتے تھے ہمارے اساتذہ یعنی وہ چیز جسے مشرقین نے خود حرام کر دیا اللہ نے حرام نہیں کیا یہ تفصیل عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن پاک میں بہت جگہ آئی تھی خاص طور پہ یہ سورہ بقرہ میں اب آ رہی ہے کچھ بات اور سورہ معاہدہ تو دو مقامات پر بھری پڑی ہے اس چیز سے آخری صورت تھی چونکہ جو رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس لیے اللہ نے اپنی توحید کا وا الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ کون کون سے جانور ہیں کیسے حلال ہوں گے کیسے حرام ہوں گے تو ایک تو تحریمات مشرقین کا بیان کیا کہ مشرق لوگ جن جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے کوئی بھی فائدہ اٹھانا حرام سمجھتے ہیں تو وہ چیزیں اصل نہیں ہیں اور اس کا حکم کیا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ تم مشرقین کی حرمت کو ختم کرو اس کا حکم یہ ہے کہ ان جانوروں کو ذبا کرو ان کا حکم یہ ہے کہ ان جانوروں کو ان کی مالکان کی اجازت سے کھاؤ اس میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن یہ کہ مطلب یہ ہے جو چیز وہ کرتے ہیں اس کی زد میں کرو بہت سے درخت ایسے جن کو مشتقین مقدس سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس درخت کو اگر کاٹا گیا تو یہ فلاں بت کے نام پر رکھا گیا تھا اگر اس درخت کو کاٹیں گے تو یہ درخت پھر نقصان دے گا یہ درخت پھر تکلیف دے گا اسی طرح بعض مشائخ اور بعض بزرگوں کے قبرستانوں میں جو درخت ہوتے ہیں اس کے متعلق بعض ضعیف العقیدہ مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر یہ درخت کاٹ دیا تو یہ بزرگ صاحب قبر یہ اس سے تباہ کر دیں گے برباد کر دیں گے تو اس لیے اللہ نے ان چیزوں کا ایک تو ذکر کیا جو مشرقین نے حرام کی ہیں اور حکم یہ ہے کہ ایسے درخت کاٹ دیے جائیں حکم یہ ہے کہ ایسے جانوروں کو ذبا کیا جائے تاکہ شرک کی بے ہو اور شرک ختم ہو اور اللہ کی توحید اس میں لوگوں پہ اعتماد جمیں دوسری چیز جو اسی سے ملتی جلتی ہے اور دونوں کو الگ الگ سمجھنا ضروری ہے وہ نظر ہے جو مشرقین مانتے تھے وہ نظر پیش کرتے تھے اپنے بتوں کے نام پر وہ نظر پیش کرتے تھے اپنے بزرگوں کے نام پر جیسے عیسائی نظر پیش کرتے ہیں حسب عیسائی صلاحت وسلام کے نام پر یہودی کسی اور کے نام پر تو یہ جو نظر اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی دی جائے اللہ نے اس سے منع کر دیا اللہ نے کہا کہ جن چیزوں کو وہ برکت سمجھ کے کھاتے ہیں جن چیزوں کو متبرک سمجھ کے کھاتے ہیں تم نے اس چیز کو نہیں کھانا اور اس سے تم نے پرے رہنا ہے وگرنا تمہارا ایمان جاتا رہے گا اور تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ گے تو نظور غیر اللہ یا مشرقین کی جو نظر ہے مشرقین جس چیز کی نظر مانتے ہیں وہ اس کا حکم الگ ہو گیا اور وہ یہ کہ اس سے اجتناب برتنا ہے اور اس کے قریب نہیں جانا اور جن چیزوں کو مشرقین خود حرام کہتے ہیں تم نے انہیں حلال کرنا ہے اور جن کو یہ حلال کہتے ہیں تبرک اور پرشاد کے طور پہ انہیں تم نے حرام سمجھنا ہے تاکہ مکمل طور پہ شرک کی مخالفت ہو اور تم خالص اللہ کے بندے بن جاؤ کیونکہ تین جملے سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے آخر پر کہے تھے کہ ناہن لہو مسلمون ناہن و مخلصون ناہن و لہو عابدون اور ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں اور اللہ ہی کے لیے تسلیم کرنے والے ہیں اور اللہ ہی کے لیے مخلص ہیں تو تمہاری توحید بالکل کھل کے سامنے آ جائے اور پتہ چل جائے کہ کیا کیا چیز تمہاری اور مشرقین کی مختلف ہے یہاں سے لے کر ایک سو ایک سو اڑسٹھ نمبر آیت جہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے آج انشاءاللہ یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ کلو مما الارض یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے اور ایک سو اڑسٹھ نمبر آیت سے ایک سو بہتر نمبر آیت تک ان چیزوں کا بیان ہے جنہیں مشرقین نے حرام قرار دے دیا تھا جن کی وہ عزت کرتے تھے جن کا احترام کرتے تھے تو آیت نمبر ایک سو سے ایک سو بہتر تک بسوسی کا تذکرہ چل رہا ہے اور ایک سو نمبر آیت سے ایک سو تہتر نمبر آیت سے جہاں پر رکوع پورا ہوتا ہے ایک سو نمبر آیت ہے یہ تین آیات جو ہیں یہاں تک اس نظر کا بیان چل رہا ہے جو نظر مشرقین مانتے تھے ایک تو وہ جنہیں وہ حرام قرار دیتے تھے ان کا بیان پہلے آ گیا اور اس کا حکم کیا ہوا کہ ان نظروں کو وہ وہ وہ جن چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں تم نے انہیں کیا سمجھنا ہے حلال اور جائز اور دوسری جو وہ نظر دیتے ہیں اپنے بتوں کے نام پہ اور جن چیزوں کو وہ مقدس پاک اور متبرک کھانے سمجھتے ہیں ان کو تم نے کیا سمجھنا ہے حرام اللہ نے اس چیز کی تشریح یہاں پر کی ہے